بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمۃ الحمد علی اللہ علیہ وحمۃ الحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی تمام واٹس ایپ گروپس حسین وعین اور باقی تمام سامعین برادان خوار سلام سلامت کرتے ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں موجود دعاؤں کے بارے میں اس میں غسل کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہیں ہے علامہ توہر قلب وضملی وج الج الما کا خیر وج الماند کا خیر علی وج المن طواین وج المین طاہرین کے اسلحہ جامع دعا کے مختصر توضی عالوں کے بارے قانو پہنچا رہوں ابھی تک اس دعا کے بارے میں تین درس آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہے آج کا یہ چوتھا درس ہے اس میں جو ہے اللہ ماں توحیر یہ پیراگراف جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے تو کل ہم نے آپ کو دل کے بہت سے جو ہے منفی اقسام منفی احوال ہاں جی دل پہ جو ہے منفی احوال آپ کو بتا دیا جس میں بے مریض کلب مریض ہاں قلب ناپا کلب علیص کساوت متکبر کلب عاصم گناہ کار شدہ ہاں جی کلب مطبوب محلہ گیا کلب نفع کی حقت کو سمجھنے کے لیے تیرنے قلب مہر شدہ ختم اللہ و اللہ کلوہم یہ قلب میت مرزا دل قلبِ کسی انتہائی سخت دل انت ان چین کے اب بارے میں مختصرہ رس پہنچا جائے آج یہ کل دل کے مختلف مثبت اقسام احوال ہے تو ان میں جو ہے قرآن پاک سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں دل کے اچھے احوال اللہ متحر قلبی کے طرف سے ہم انہیں اچھے احوال کو طلب کرتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو پاک کھینچے دل پاک ہونے کی صورت میں اس میں یہ اچھی خصیتیں آ جاتی ہیں تو اللہ نے جو ہے مجھ قلب کے جو ہے اچھے احوال میں سے قلب سلیم ذکر کیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے قلب سلیم یعنی علّام قلب سلیم قرآنِ پاک میں سورہ شعراء میں آئے نمبر 99 ای ہے ایکم نوے اللہ فرماتے ہاں پریشانی ہیں قیمت میں تکلیف ہے لیکن وہ شاید جو قلب سلیم کے ساتھ بالکل اطمینان قلب کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے قلب سلیم یعنی ہاں اور اسی طرح جرن جھت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے وہ نمنشیاتِ ابراہیم بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ان کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے ایجا رب قلبِ سلیم چونکہ ابراہیم اپنے رب کے حضور میں قلب سلیم کے ساتھ تشریف لائے ہاں اس طرح قلب منیب یعنی اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے رہنے والا وہ دل جو ہمیشہ اللہ کی طرف رخ کیا ہوئے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں ہاں جی اور اللہ اس اس فکر اور سوچ میں رہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو کہیں میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں چنانچہ اللہ رحمات من خشمان الرحمن و جو شغذ غیب میں رحمان سے ڈرتا ہے وجہ قلب منیب اور آئے ہمارے پاس قلب منیب کے ساتھ یعنی ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دل کے ساتھ تو یقیناً انہی کے لیے کل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں حضور بیشتر تیسرا قسم یہ قلع کے قلب مطمئن ہاں جی قلب من من اللہ الا من اخر و قلب و مطمئن بن امان حضرت عمار یا کے بارے میں ہے ہاں جی کہ جو ہے اس نے کفور کا اقرار کیا تھا کہ اس کے ماں باپ دونوں کو اس کے سامنے شہید کیا اس کو مار پیٹا اس نے جان بچانے کے لیے لیکن وہ روتے ہوئے رسلوہ کے پاس آیا تو اللہ نے اس کے بارے میں یہ اتنا دل فرمایا کوئی مسئلہ نہیں اس کا دل تو اللہ کے دل, دل تو ایمان سے بھرپور ہے دل تو مطمئن ہے مطمئن بالایمان ہے لیکن جان بچانے کی اس نے زبان سے بولا ہے اس سے قوال حضرت عمبا نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو دوبارہ بھی تم ایسا کرو فرمایا اس صا اللہ علاب ذکر اللہ تدمین الخلوق اللہ کے یاد سے دل کو اطمینان ملتی ہے سکون ملتی ہے تو آجان گرامی جو ہی ہے یہ دل کے اچھی حالتیں ہیں کہ قل مطمئن البتہ دل مطمئن کب ہوتی ہے انسان کے دل مطمئن کب رہتے ہیں جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کے ہر حکم پر لبے کہتے رہیں گے ہاں جی اور ہر قسم کی کوتائیوں پہ ہاں جی توبہ طائف ہوتے رہیں گے تو ایک انسان کے ضمیر مطمئن رہتا ہے دل مطمئن رہتا ہے ہاں جی اور اسے کوئی ٹینشن ذہن میں نہیں رہتا اس طرح چوتھی قسم قلب طوحر پاک دل کہ اللہ ہمر قلب کے صاحب یہی پاک دل کا سوال کریں کہ اللہ میرے دل کو پاک رکھے پاک دل وہ دل جس میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں ہے ہاں یہ خوبیوں کے سوا کچھ نہیں ہے یہ دل پاک دل کے علام ہے کوئی اچھائیاں سوچتا ہے اس کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حساد بغس کی نہ منفی سوچ کسی بھی انسان کے بارے میں نہیں رکھتے ہر ایک کے بارے میں وہ اچھا سوچتا ہے بلائی سوچتا ہے خیر سوچتا ہے نیکیاں سوچتا ہے فیس پہنچانا چاہتا ہے اچھائیاں پہنچانا چاہتا ہے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس کا سوچ یہی ہے کہ وہ ہاں قلب جب طاہر ہوگا اسے جو ہیں پاک چشمے سے جس طرح پاک پانی کا جو ہے فوارے پھوٹتے ہیں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اس قلب طاہر سے یہی ہوتے ہیں کہ اسے پاک چیزیں لوگوں کو پہنچتی ہیں فائدہ مند چیزیں اس کی وجود سے لوگوں کو پہنچیے اس سے خیر لوگوں کو پہنچیے فائدہ پہنچے اس سے کبھی بھی لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے کیونکہ اس کا دل پاک ہے وہ کسی کے لیے برائی نہیں سوچتا ہے یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے ایسا جن کے دل اس طرح پاک اور طیب ہے اس طرح قلب رحیم مہربان دل رحمتوں سے بھرپور دوسروں کے لیے کسی کو تکلیف میں دیتا ہے وہ خود بے چین ہو جاتا ہے ہاں یعنی کسی کو پریشان دیتا ہے خود بے چین ہو جاتا ہے اس کے دل میں رحم ہے شفقت ہے مہربانیاں ہیں کسی کو عذاب میں دیکھتے ہیں تو وہ خود تکلیم میں ہوتے ہیں کسی کی بیماری دیکھ کر کسی کی بے بچی دیکھ کر کسی بھی انسان کی مسلمان تو چھوڑو جی کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتا ہے ہاں اس کے دل میں وہ اس کو مشکل سے نکلنے کے لیے خود سے جو بھی ہوتا ہے کچھ نہ ہو تو دعائے خیر سے اس کے اس کو نوازتے ہیں یہ قلب رحیم ہاں جی قلب حی زندہ دل ہاں جی دعائیں دن دار دعا صبح کا آخر میں ہیں انت ہیلو بنا وسامہ اللہ ہمارے دلوں کو بیدار کرے دلوں کو زندگی کرے مجھے بیدار دل عطا کرے مردہ دل نہیں بے حس دل نہیں کہ ہاں کے سامنے کچھ بھی ہو جائے اس کو ٹچ سے مت ہوتا ہے ہاں یہ لوگوں کو کچھ بھی تکلیف پہنچے ہیں کچھ بھی پریشانی اس کے سامنے لوگ فاقے مریں بیماریوں میں تکلیف میں مریں اس کے پاس مال دولت سب کچھ ہے لیکن وہ کسی کے لیے چورنی بھی خرچ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اس کے احساس مردہ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا لیکن قلب ہائی وہ زندہ دل ہاں جی. بیدار دل زندہ ہے وہ اس کے اندر احساسات ہے اس کے اندر تو وہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتے ہیں ہاں جی تو اس کے وہ ہمیشہ بیدار ہوتے سوچتے ہیں لوگوں کے لیے اچھائی سوچتا ہے بلائی سوچ خیر سوچتا ہے یہ ہے زندہ دل ہونے کی علامت ہے قلب حضین انسان جو ہے ہاں جی معذون دل یاد خدا میں وہ گناہوں کو یاد کرتے ہیں تو رو رو کے جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں آخرت کو یاد کرتے ہیں اپنے عمل کی کمزوری کو دیکھتے ہیں اور آنجے اور آخرت کی جہنم کے عذاب کو دیکھتے ہیں اللہ کی قار اور غذا کو دیکھتے ہیں معذون ہو جاتے ہیں اپنے عمل کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں قلت کو دیکھتے ہیں معذون ہو جاتے ہیں آپ عیمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھو اتنے کثیر عبادت کرنے کے باوجود بھی معصوم ہونے کے باوجود بھی الہ کل بھی معجوب بنوا عقلی معلوم بنوا فرماتے ہیں یہ اللہ میرے بندگی بہت تھوڑے ہیں ہاں جی اور تو آپ وہ غالیسان مکر مس جنوبی میرے زبان انہاں کو اقرار کر رہے ہیں لتی تو میرا کیا انجام ہوگا اس طرح جو ہے خوف اللہ سے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اپنی آخرت کے بارے میں غمگین رہتے ہیں فکر مند رہتے ہیں یہ نہیں بس آخرت بھول گیا کوئی فکر نہیں نہ خود کے باپ اقربات کے بارے میں نہ دوسروں کے عقرات میں نہ بھی بچوں کے عقرات میں ہاں جی کسی کے بارے میں نہیں سوچنا یہ ایسے دل کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے معذون دل کو جو فکر مند رہتے ہیں ہاں جی اپنے عقرت پہ سوچتے ہیں اپنے اعمال پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ میرا عمل کیسا جا رہا ہے میرا اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا جا رہا ہے کہ میں اچھے راستے پر چل رہا ہوں یا برے راستے پر چڑھ رہا ہوں اگر اس میں کوتاہیں ہو کے معذون ہو جاتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں اللہ سے مخرت مانتے ہیں بخش طلب کرتے ہیں مان جی شاکر آٹھوں قسم جو شکر گزار دیں اللہ کی ایک ایک نعمت پہ غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں بھئی اگر اللہ نہ دیں تو میں تو گندم کا ایک بھی اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتا ہوں وہ کھانا کھاتے ہوئے سوچتے ہیں یا اللہ یہ جو روٹی میرے سامنے آیا ہے یہ کتنے مراحل سے گزار کر مجھ تک پہنچا ہے اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اللہ کے شاکرد پانی کا ایک قطرہ پیتے ہوئے اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار ہوتے ہیں کوئی بھی نعمت اس پہنچے ماد نعمت نعمت ہاں جی اگ لاس ملتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں نیا پھل جی, کو ملتے تھے آپ سجا کرتے تھے سجے ہر سال کے نئے پھل آتے تھے آپ اللہ کا شکر کرتے تھے اور سجدہ کرتے تھے سجے شکر کرتے تھے یہ اسے قلب شاکر کے احساسات ہوتے ہیں. جب بھی کو کوئی نعمت ملتی ہے خواب معنوی نہیں عبادت کی توفیق ہوتی ہے. فوراً شہزۂ شکر میں گر جاتے ہیں شہزادہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ شکر میں تو اس نعمت کے قابل نہیں تھا تم نے مجھے یہ ساری نعمتیں دے دی وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف دیتے ہیں صحت و سلامتی کسی بیمار کو دیکھ کر وہ شہزادہ کرتے ہیں اپنی جگہ پر یا اللہ تعالی شکر تو نے مجھے سلامتی عطا کیا ہاں جی مجھے ان تکلیفوں سے تو نے مجھے بچایا ہوا ہے کسی فقیر و تاندست کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر. یا اللہ تو نے مجھے ہاں جی تاندستی سے بچایا تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شاکر ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور تمام فوزات کو اللہ کی طرف سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور جو بندہ اللہ کا شاکر رہتا ہے قرآن وعدہ اللہ نے ان شکر تم لادنکم اور اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو تو میں تمہارے نعمتوں کو میں اور ضرور اضافہ کروں گا یہ اللہ کی سنت ہے اس کے قانون نے لیکن والا ان کا حردوں اور تم نے اللہ کی نعمتوں کے کوفران گیا تو عذاب اللہ شدید تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے تو ازان کے رمی اللہ توحر اے اللہ میرے دل کو پاک پاکے یعنی میرے دل کے اندر یہ ساری اچھی خوبیاں اندر میرے دل قلب سلیم ہو میرا دل بیدار دل ہو قلب منیف ہو قلب مطمئن ہو کل ہو کلب رحیم اور رع ہو قلب ہائی ہو زندہ دل ہو قلب بہ معذون گناہوں پر فکرمند ہونے والا دل ہو نعمتوں پہ شاکر دل ہو تو ان ساری خوبیوں کا اللہ متوقع قلب دل پاک ہو جاتے تو اس میں یہ ساری اچھی خوبیاں آ جاتی ہے ہاں جی دل ناپاک ہو جائے تو ساری منفی چیزیں آ جاتی ہیں زہن گرامی ہاں جی ان تمام عقائد تو اگر انسان کی دل جو جب ناپاک ہو جاتا ہے ان کو پاک کرنے کے کی لیے کیا کرنے چاہیے پامبر سرسم حدیث فرماتے ہیں ایک حدیث میں برآ فرماتے علقلوبِ صدع صدۂ نہاس لوگ و انسان کے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح تانبے کو لاند زنگ لگ جاتی ہے تو آ فرماتے ہیں پھج لوحبی تلاوت القرآن و استغار پس تم اسے جلا بخشو اس کو صاف کرو کیسے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور کثرت سے استغار کرتے ہوئے اس طرح آپ نے ایک الحدیث میں بھی فرمایا جلا الحاظ القلوب و القلب اس ناپاک دل کو روشنی جو اس کا جلا جو اس کی نورانیت ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا اور تلاوت القرآن اس سے دل کو جلا ملتی ہیں ہاں جی آپ فرماتی ہیں انسان کا دل جو ہے کئی حدیث آئے عامر وسلم سے یہ دل جو ہے سارا جسم جسم دل کے تابع اس نے آپ فرماتا ہے اضاطاب و قلب المرے جب انسان کا دل پاک ہو تابو جیسا اس کا جسم بھی پاک رہتا ہے ویزا خب وسل قلب جب دل ناپاک ہو جاتا ہے خب وصل جیسا جو جسم میں ناپاک ہو جاتے ہیں ہاں جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی جو ہے انسان کے دل ہی ہے مرکز ہے حکم دل عقل شور ہاں جی یہی ہے جو مرکز ہے یہیں سے جو حکم ملتا ہے اعضا اس کی فارم بردار ہے آپ کے ہاتھ آپ کے آنکھ آپ کے پیر یہ اعضا اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں رکھتا ہے یہ اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جاتا ہے کوئی حرکت نہیں کرتا ہے ہاتھ نہ کسی کو مارتا ہے نہ کسی کو مدد کرتا ہے دل جو حکم کرتا ہے دل مدد کرنے کو بولے مدد کرے گا کسی کو مارنے کو بولے گا مارے گا آنکھ جسی کو آ آ آ جو ہے دل حکم کرے بھائی قرآن کی تلاوت کرو تلاوت کرے گا آنکھ بولے گا کسی نام محرم کو دیکھو نا محرم کو دیکھا کسی غلط منظر کو دیکھو غلط منظر کا کان کو اللہ جو ہے دل حکم کرے یہ اچھی باتیں سنو قرآن سنو نیک باتیں سنو تو نیک باتیں سنے گا دل بولے گا غلط باتیں سنو غلط باتیں سنے گا اس لیے پیارے رسول نیک حدیث میں بہت مشہور حدیث ہے آپ فرماتا ہے کہ ان نفی جسد ابن آدم بے شک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اذا صلحت صلحت سائر الجسد یہی ٹھیک رہا تو تمام جسم ٹھیک رہتا ہے وہ اضافہ فسعت جب یہ حصہ فاسد ہو جائے خراب ہو جائے بگڑ جائے میں بگاڑ پیدا فسدت سائر الجسد سارا جسم بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ہاں جی وہ کیا ہے آپ مت اعلیٰ الا و آغاہ رہو خبردار رہو وہی القع وہ دل ہے وہ دل ہے دل صاف رہا دل صحیح رہا ہاں جی تو پھر سارا جسم صحیح کیونکہ وہاں سے اچھے حقوق ملتا ہے تمام اعضاء و جوارے کو دل خراب ہوئے وہاں سے ہر اعضاء کو برے حکم ملتا ہے ہاں جی جو ہے دل کو دل بھی اس لیے کہا دل مختلف حالتوں میں رہتی ہے دل کو دل کیوں کہا میں قلب ہوتے ہیں قلب کو قلب کیوں کا فرماتے ہیں ان سی القلب دل کو قلب اس لیے کہا منتقل کیونکہ یہ ہمیشہ مختلف حالتوں میں رہتے ہیں کبھی اچھائی میں کبھی برائی میں کبھی اچھا سوچتے ہیں کبھی برا سوچتے ہیں اس لیے جو ہے اس کو قلب بھی ہو جائے یہ ایک حالت میں نہیں اس میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے لیکن دل پاک ہو جائے تو انسان کا دل تمام جو ہے یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل اگر صاف ہو مومن کا دل تو اس سے بڑا چیز کوئی چیز نہیں ایک حدیث خود سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات کی کسی چیز میں میں اللہ نہیں سما سکتا ہوں حیث خوشی الرحمتیں قال <سؤال> اللہ تعالیٰ انی لا فی سمائے ولا فلاج ہے نہ آسمان میں میں سما سکتا ہوں اور نہ زمین میں میں اللہ سما سکتا ہوں بالاکنسو نفی فی قلبی اب المومن لیکن مومن کے دل میں میں سما سکتا ہوں اب جو آجان گرم دل اگر پاک ہو جائے تو کتنا عظیم ہے اس کا مرتبہ کتنا اونچ ہے اس کی مرتبہ کتنی عظمت ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس الساس وسیع آسمان و زمین میں تو نہیں آ سکتا ہوں. لیکن مومن میں دل میں میں آ سکتا ہوں ہاں جی وہ اس لیے فرماتے ہیں ایک بات پیار نبی نے فرمایا القلو حرم اللہ دل جو ہے اس لیے اللہ کا حرم ہے اللہ کی جگہ ہے اللہ کو اللہ کی جگہ لیاز حلاطش کے نرم اللہ غیر اللہ لے بندے مومن لے بندے تم اپ اللہ کے حرم میں کسی غیر اللہ غیر اللہ کو داخل نہیں کرو دل میں اللہ ہی کو رکھو اللہ ہی کو جگہ دے دو اور اللہ ہی کو دل میں ہنج جی رکھو اور انسان کے دل سخت کیوں ہو جاتا ہے ہاں جی فرماتے ہیں انسان کا دل دل کسی ہو جاتا ہے شکی ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے فرماتے ہیں معجوف ہوتے دم و القصب علب معصوم فرماتے ہیں، انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنا ختم ہو جاتا ہے کس وجہ سے نہیں ہوتے آنسو بہنا آنکھیں خوش ہو نہیں مگر اللہ لِِ القلب دل ساخت ہونے کی وجہ سے اور مگر کثرت اور دل ساخت نہیں ہوتے اللہ علیہ کثرت جنوب مگر کسرت گناہوں سے ہی دل ساخت ہو جاتی ہے رضا نظیم مولا امام جعفر ہر شادی فرماتا ہے انسان کے دل ویسے فنف سے فطری طور پر پاک صاف ہوتے ہیں ہاں جی روشن اور نورانی ہوتے ہیں سفید ہوتے مکمل طور پر پھر انسان جو, جو گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے اس پر سیاہی کے دبے لگتے جاتے ہیں اور یہ بڑھتا جاتا ہے آخر جو مکمل طور پر سیاح ہو اب یہ مکمل سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ پھر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتی پھر یہ جو ہے زمین سیاہ ہی رہتے ہیں پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے تو عدین میں دل نہایت ہی عام چیز ہے لہٰذا اللہ سے اس دعا کو خلوص سے کرے کہ اللہ توحیر قل خلوص سے کرے